ان رشتہ کائین ہو یہ شرط ہے کیوں اس لیے کہ ان حروف شرطیہ میں سے ہے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں ان حروف شرطیہ میں سے ہے آپ پڑھ کے چکے ہیں تو جب یہ شرط ہوگا تو اس کے ساتھ والا جملہ شرط ہوگا اور اس کے بعد کوئی جزابی ہوگی مثلا ہم کہتے ہیں نا اگر میں نے ایسا کام کیا تو میں ایسے کروں گا جسے شرط رکھتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنے روپے صدقہ کروں گا یا کروں گی جو بھی ہوا تو اب ایسا ہوا تو ایسا ہوگا تو جب ایسا ہوا یہ شرط رکھ دیا اگر یہ شرط پائی گئی پھر ایسا ہوگا اگر وہ کام نہیں ہوتا تو پھر شرط نہیں ہوتی اب دیکھو یہاں پر بھی نشتہ کا آئین ہو का کا کلو ہو اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی اس کی آنکھ بیمار ہوئی تو اشتہا کلو ہو اس کا سارے کا سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے اگر آنکھ میں درد ہوا تو تب سارا جسم بے قرار ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا یعنی ایک شرط ہے یہ ٹھیک ہے نا تو ان حرف شرط ہر فی شر اشتقا فیلف حمیر مزافل مضاف مزاف مضاف مضاف مضاف مل کر فائل فیل فائل مل کر جملہ شرط مضاف مزاف، مزاف مذاف مل کر مزافل شرط اور جزا مل کر جملہ معطوف الحو حرف ان انشتکا سو اشتقا کلو بالکل سیم پہلے والے کی طرح ترکیب ہے یہ کیا بن جائے گا جملہ شرط اور جزا مل کر معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر بیان تو پہلے والے جو جی مبتضا اور خبر بنے تھے مبین اس کے لیے کیا بنے گا بیان اس کی وضاحت کی ہے اس جملے نے کہ مسلمان ایک آدمی کی طرح کیسے ہیں اس کی وضاحت کی کہ اگر ایک آنکھ میں جس طرح تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہی کیا ہے اگر دنیا کے جس کونے میں بھی کیا ہو تکلیف ہو کسی مسلمانوں کو تو وہ تکلیف سب انسانوں کو ہونی چاہیے سب مسلمانوں کو ہونی چاہیے جی تو مبین اور بیان مل کر جی جن حالات کو چلیے بہت اچھا اس کے لیے ہے کہ ویسے اگر اتنی تراکیب ہو جائیں اب ہم چالیس حادث تحلیس کی ترکیب کر کے آ چکے ہیں اس موقع پر پہنچ کر اب کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو خود ترکیب کرنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ہم کرا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کو ایک یا دو دفعہ سے سمجھ میں نہیں آتی اپنے جب تک آپ خود نہیں کریں گے جب تک آپ اپنی زبان سے خود نہیں بولیں گے آپ کو کبھی ترکیب سمجھ میں نہیں آئے گی تکرار کریں آپ اس میں مل کر کریں ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ اتنا مشکل کام نہیں کم نو مہو مہ و شا بہ فرا قب آد من نہ الى اہلی السفر قطعتم من العذاب سفر عذاب جلسفر ایک روکتا ہے تم میں سے کسی ایک کی, کی نیند کو اس کی نیند سے اس کو روکتا ہے وہ تو عام ہو اس کے کھانے سے روکتا ہے وہ شراب ہو اس کے پینے سے روکتا ہے کہ تم میں علاقہ کوئی بھی پورا کر لے اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو من وجہی ہی اس کے موقع سے پر یہ اجل ہی چاہیے کہ جلدی کرے اپنے گھر والوں کی طرف بخاری و مسلم کی بھی روایت ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے مسلم شریف میں بھی ہے اشقاد شریف میں بھی ہے سفر سفر سفر ہے جب انسان اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے سفر کرتا ہے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں العذاب عذاب ہے نعو عیم نعو اس کے معنی ہوتے ہیں روکنا احدہ احد کا مطلب ایک ان کا مطلب تم نام کہتے ہیں نیند کو آم کہتے ہیں کھانے کو شراب کہتے ہیں پینے کو الاقو کو نہ مت ہو نہما یعنی زارا با یزر بو سے اس کے مصدر ہے نہ اس کا مطلب ہوتا ہے حاجت ٹھیک ہے جی کیا وجہ ہے حاجت مِن وضح وضح چہرے کو کہتے ہیں لیکن طریق کو بھی کہتے ہیں کہ موقع ٹھیک ہے نا ایک فلاں کام کو تم کرو اسی طریقے پر اسی نہج پر پھل یا یہ امر کا سلسلہ ہے امر غائب کا تو الحیے کہ وہ جلدی کرے جیسے آپ پڑھتے ہیں لیا ٹھیک ہے؟ تو چاہیے کہ جلدی کرے اللہ اہل ہی اپنے گھر کی طرف اہل اہل ہے جی اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے سفر کے تعتوں من العذاب شرابہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے وہ کیسے اس طور پر کہ انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو سفر میں اس کو کوئی بھی چیز یعنی اس طریقے پر نہیں مل سکتی جس طرح کہ وہ حالت قیام میں یا اپنے گھر میں اپنے شہر میں ہوتے ہوئے جو اس کو آسائشیں اور میں حاصل ہوتی ہیں. اس لیے کہ سفر میں نہ ہی تو کہیں آرام ہوتا ہے آرام اس قدر نہیں ہو سکتا جس طرح کے انسان گھر میں جس طرح انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے اسی طرح وقت پہ کھانا نہیں کھا سکتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں راستے پہ چل رہا ہے تو اس طریقے پر نہیں کھا سکتا کہ جس طرح گھر میں ایک آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے وہ شراب ہو اس طرح پینا اچھا اب یہ بھی سوال ہو سکتے ہیں کہ یہ بات جو تھی حضرت کا جو اشارہ تھا فرمان تھا پہلے زمانے کے حوالے سے تھا کہ جہاں پر کیا ہے سواریاں ہوتی تھی اور لوگ جب سفر کرتے تھے تو سواریوں اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے ان پر سفر کرتے تھے ریگستانوں کا سفر ہوتا تھا تو, تو اس میں مشکل ہوتا تھا اس لیے فرمایا کہ جلدی واپس گھر کو آ جائے آج کل کتنی راحتیں آسائشیں ہیں یہ کہنا بہرحال کسی حد تک کا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن بہرحال پھر بھی ایسی ہی صورت حال ہے جب بھی انسان گھر سے نکلتا ہے چاہے وہ کتنا ہی راحت آرام والا سفر کیوں نہ ہو اچھی سڑک ہو یہاں پر ٹریفک بھی نہ ہو اور اپنی آرام دہ گاڑی ہو آدمی کے پاس لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے وہ راحت نہیں حاصل کر پاتا جو اس وہ راحت جو انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتی ہے وقت پہ کھانا نہیں کھا سکتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں ہی چل رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ تاکہ سفر ختم ہو یا کہیں جس موقع پر اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہاں ہوٹل نہیں ہوتا بہرحال اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے کہیں پر اگر اس کے کچھ پینے کو دل کر رہا ہے تو وہاں پر ایسی پینے کی چیز میسر نہیں ہوتی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مایا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو ایسا نہ کیا کریں اے سفر کہ چونکہ کے عداب. جی تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو کیا کرنا چاہیے سفر سے حتی ال امکان انسان کو احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر سفر کرنا چاہیے اور وہ بھی جس ضرورت کے لیے سفر کیا ہے اگر وہ ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے واپس چلے آنا چاہیے اچھا ہاں جی یہ بات بھی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وسیلہ ظفر ضرور ہے کہ اس میں انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں لیکن یہی ہے کہ جب اپنی اس دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی یہ ہے کہ جب ان وہ ہجرت سے بھی ہے یہ جو سفر وسیلہ ظفر ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے مقام کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جاتا ہے دین وغیرہ کی خاطر یا کسی اور چیز میں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں دیتے ہیں اگر نہیں یہ تو اس کی اچھی ہو یا یہ ہے کہ سفر وسیلہ ظفر وہ یہ ہے انسان جب بھی سفر کرتا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے تو اس کو جا کر وہ حاجت تبھی مل سکتی ہے جب وہ سفر کرتا ہے اگر وہ سفر نہیں کرتا اور گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میری ضرورت بھی پورا ہو جائے تو اس کو کامیابی پھر نہیں ملتی تو سفر وسیلہ سفر اسی لیے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ضرورت کے لیے وہاں جاتے تو تبھی اس کو ضرورت وہاں سے कामयाबी मिलती है ठीक है एक बात आप सुन लीजिए मेरी क्लास आठ पैंतालीस ऐसी नौ पंद्रह तक हुआ करेगी आपकी जो मालूम आपको पढ़ाती है इल्मन वाली, उनके पंद्रह मिनट अब मेरे पास रहेंगे ठीक है पंद्रह तक बाकी जो वक़्त उनका बचता है वो अपने वक़्त में मैनेज कर लेंगे जो भी बचता है तो बहरहाल नौ तक मेरा टाइम है आपके पास आठ से नौ ठीक है آپ میں سے کسی کو کوئی رشتہ نہیں ہے صحیح. تو جب بھی کیا ہے ضرورت انسان کو پڑے سفر کی تو وہ سفر پر ضرور جائے اگر ہے تو لیکن جب کیا ہو جائے سفر جو ضرورت جس ضرورت کے لیے گھر سے نکلا ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس گھر کی طرف چلا آئے تاکہ اس کے کسی بھی جو اس کے جو اپنے معاملات ہیں ان میں خلل واقع نہ ہو اس لیے سفر میں آپ لوگوں نے بھی بہت دفعہ اندازہ لگایا ہوگا ہمیں تو بہت زیادہ ہے اس بات کا جب بھی انسان اپنی جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتا ہے کہیں بھی جاتا ہے تو اس کے تمام کے تمام تر معاملات جو ہے اپنے وقت پر ادا نہیں ہو سکتے وہ معاملات اس طریقے سے وہ ادا نہیں کر پاتا جو کہ عام کی حالت میں کرتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز بھی وقت پر نہیں پڑی جاتی وہ بھی رہ جاتی ہے قزا تک چلی جاتی ہے اور کبھی اگر نہ بھی قزا ہوئی ہو تو بہت تاخیر ہو جاتی ہے صرف نماز کی حد تک جب, جب یہ بات ہے اس کے علاوہ باقی مستحبات اور جو وغیرہ ہیں اس کی تو کیا ہی بات اس لیے سفر حتی المکان تو کوشش یہ کی جائے کہ نہ ہو اس کی نوبت ہی پیش نہ آئے اگر ہے ضرورت تو ٹھیک ہے سفر کیا جائے لیکن جیسے ہی وہ کیا ہو ضرورت پوری ہو تو اپنے گھر والوں کی طرف واپس چلا آئے ٹھیک ہو گیا جی سفر یمنا ہو احدا کم نو و تہ و, و سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے یمنا او احادہ کم سفر روکتا ہے یمنا ضمیر راجے ہے سفر کی طرف یمنا وہ روکتا ہے احادہ کم تم میں سے کسی ایک سے نہم ہو اس کی نیند کو تو اس کے کھانے کو اس کے پینے کو روکتا ہے کیا مطلب یا تو ملتا ہی نہیں کہیں یا ملتا ہے تو بقت پہ نہیں ملتا ہاں ادا قوا احد کم نہ ہو جب پورا کر لے ادا کو لے آحد و کم تم میں سے کوئی ایک نہ اپنی حاجت کو من بج ہی اس موقع سے ٹھیک ہے جس جگہ کی طرف گیا ہے یا جس کام کے لیے وہ پر ہو گیا أَهْلِهِ جل چاہیے کہ وہ جلدی کرے اپنے گھر والوں کی طرف اپنے کی ترجمہ سمجھ میں بھی اب گیا ترکیب کی طرف <خصف> مین الگ مستقر صرف مینال ظرف مستقل صفت من جار الاظ بمجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتتن کے بس ثابتتن صیغہ اسم فاعل اسم ضمیر فاعل کی صیغہ اسم فاعل اپنی ضمیر سے مل کر خبر مستدق کے صفت موصوف کے لئے موصوف صفت مل کر خبر اول موصوف صفت مل کر خبر اول کس کے لیے, السفر و کے لیے. ٹھیک ہے جی تاطم العذاب موصوف صفت مل کر خبر اول میں ضمیر فعل احدا مضاف کم ضمیر مضافل مضاف مضافل مضاف مل کر مفعول اول مفعول بھی اول نوما ضمیر مضاف مضافل مذاف مظافل مل کر ماتوف علیہ ورفی آتیف تو عام مذاف بھو ضمیر مضافل مذاف مضافل مل کر ماتوف اول ورفی آتیف شراب مذاف بھو ضمیر مضافل مذاف مضافل مل کر ماتوف ثانی تو نو مہو علیہ اپنے دونوں ماتوفوں یعنی تو و شرابہو سے مل کر مفول ثانی بنا یمنا کے لیے یمنا و فیل کا جو پہلا مفول ہے وہ کیا ہے احاد مضافل مزاف ہے اور دوسرا مفول جو ہے وہ کیا ہے نوما توام شراب ماتوف علیہ اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر مفول ثانی ہے تو فعل اپنے فعل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خبر ثانی کس کے لیے اصفر و مبتدا کے لیے مبت اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیا خبریہ اب موٹی موٹی ترکیب پھر سے دیکھیں اسفر من صفت مل کر خبر خبر اول یمن او احد کم نو مہو و تہ مہو و شہابہ یم فیل اپنے فائل اور احد کم اول نو مہو تو شرابہ اپنے محفول ثانی سے مل کر کیا بنا جملہ خبریاں ہو کر خبر ثانی مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیا خبریا قادم نہ فلیا جہلی فائزہ فا, فا تفریح اسی بات پر تفریح ہے انہیں بتایا ہے کہ فاتفر عیا وہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک قاعدہ و رسول بیان کیا جاتا ہے پھر اس پر تفریح یعنی اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی تم اس اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو جلدی گھر والوں کی طرف لوٹ آئے فائضہ قزا جب ایسا ہو تو فاتفر عیا ادا حرف شرط احد و مذاف مضافل مضاف مضافل مضاف مضاف مل کر فاعل اصل میں احد و فائل ہے ٹھیک ہے نا یعنی مرفوع لیکن احد و چونکہ مضاف تو مضاف مضاف مل کر فاعل اچھا جی مضاف مذاف روزمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مفعول بھی منجا وجہ مذاف روزمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مجرور من میں جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے؟, کے تو قضاء فعل اپنے فائل بھی اور متعلق سے مل کر جملہ شرط کیونکہ ادا شرط یہ ہے ٹھیک ہے جی کہ جب ضرورت کو پورا کر لے تو پھر کیا کرے فلیا اجل فاج لیا اجل سیگا واحد مذکر سیغ واحد مذکر غائب فیل امر غائب ٹھیک ہے امر غائب کا سیغ ہے اس میں ضمیر فائل علا جہل مذافل مضاف. مذاف مضافل مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے پھل یہاں فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ جزا تو شرط اور جزا نحمته من امران فضا احادی فلیہ شرط اور جزا ملکر جملہ شرطیہ بات سمجھ اب پھر سے ایک بار سن لے تفصیل کے ساتھ نہیں کروں گا لیکن خلاصہ سے سن لے سفر و موصوف من ظرف مستقر صفت موصوف صفت مل کر خبر اول مبتدا کے لیے ٹھیک ہے فاعل نہیں یمنا اس میں ضمیر اس کا فائل احدہ مزاح مزافل مفول اول نو بہ مزاح حرف ماتوف عادفت مضاف مزاف مضاف مضافل ماتوف اول اور پیاتفا شرابہ مذافل مل کر معطوف ثانی تو نو بہو معطوف عالے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مفعول ثانی ہوا یمنع اور فیل کے یمنع فعل اپنی ضمیر فعل مفول بھی اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی اصفر مبتدا کے لیے مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے جی فہٰفری اذا حرف شرط قزا فعل احد مضافل فائل زحمت مزاح مضافل مفول بھی ہی جار مجرور متعلق قزا فعل کے تو قضا فعل فائل اپنے فائل اور مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ شرط فاض ذائع علیہ امر اس میں ضمیر فائل اللہ علی آل جار مجرور مل کر متعلق سے مل کر جملہ جزا شرط اور جزا مل کر جملہ جملہ شرطیہ ہاں. ٹھیک ہے جی سمجھ میں آگی سب کو چلیے آپس میں سب لوگ تقرار ضرور کیا کریں ٹھیک ہے نا سب مل جل کر ایک دوسرے کے تعاون کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں بارک بترا تمام سننے والوں کو مجھ سے نئے صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا تعفر سلام علیکم